الحمد للہ ارب العلومین وصلاۃ وسلم وسیقلم اما بعد فاعوذ فاروضب اللہ امینشیَطان الوجیم بسم اللہ ارحمٰوحیم محترم اور پیارے اسلم اور مند چین کے ناظرین ہم حاضر ہیں سلسلہ احکام قرآن میں اس سلسلہ میں آپ سنتے ہیں ان آیات مبارکہ کی تفسیر اور احکام کہ جو کسی نہ کسی شریعت متحرہ کے فقی احکام کے گرد گھومتی ہوں آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کا اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شہید کی اخروی زندگی کے تعلق سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے آئیے سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْغَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں اس آیتوں بارکہ کے زمن میں جن نکات پر آج ہم سلسلے میں گفتگو کریں گے آئیے سب سے پہلے ان نکات کی ایک فہرست ملاحظہ کرتے ہیں पुर्णार آیت مبارکہ کے زمین میں زیر بحث لائے جانے والے نکات آیت مبارکہ کا شان نزول اور پس منظر نمبر دو شہید کسے کہتے ہیں نمبر تین شہید کے حصل و کفن کے کیا احکام ہیں نمبر چار موت اور زندگی کتنی طرح کی ہوتی ہے نمبر پانچ شہید کی حیات سے کیا مراد ہے نہ اللہ کہو انہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں بلکہ وہ تو زندہ ہوتے ہیں شہید جو ہے اس کے حوالے سے اس آیت مبارکہ میں اس کی ایک فضیلت بیان کی گئی اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ جب مارکہ بدر ہوا اور پہلی مرتبہ جو ہے وہ ایک مارکہ ہوا اور اس میں کچھ مسلمان شہید ہو گئے تو مسلمانوں دل کے دلجوئی کے لیے اور شہدہ کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کو نازل کیا اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ جی فلاں مر گیا فلاں مر گیا فلاں کو موت آئی تو یہ کہنے سے منع کر دیا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا مطلب دیگر جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو تو کہا جائے گا کہ مر گیا لیکن جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے یہ نہیں کہیں گے وہ مر گیا بلکہ وہ تو زندہ ہوتا ہے اس آیت و میں یعنی سورہ بکرا کی آیت نمبر 154 میں زبانی طور پر ولاکول مت کہو یہ حکم دیا گیا کہ ایسا مت کہو اور سورہ عال عمران کی ایک نمبر آیت وبارکہ میں 169 یہ حکم دیا گیا کہ نہ صرف یہ کہ زبان سے ایسا نہ کہو بلکہ اپنے دل کے اندر بھی ایسا کوئی گمان نہ لے کر آؤ اس شاد فرمایا گیا ولاح سبن الدین قطلو فی سب اللہ امواتا گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں مارے گئے مردہ گمان نہ کرو بلکہ ایسے لوگ تو زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کے یہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے جنگ بدر کا جب مارکہ ہوا تو چودہ صحابہ اکرام علی مردوان شہید ہوئے جن میں سے چھ صحابہ مہاجرین میں سے تھے اور آٹھ صحابہ انصاری تھے مہاجر صاحبہ کے نام یہ تھے حضرت عبیدہ بن حرس بن عبد المطلب عمر بن ابی وقاص زمالین امر بن نفیلا عامر بن بکر مہجا بن عبد اللہ ردمان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو صحابہ انصاری تھے ان کے نام یہ تھے سعید بن خیسمہ قیس بن عبد المنظر زید بن حرس تمیم بن الہمام رافع بن المعلہ ہارسہ بن سوراقا معوز بن افرا آف بن اف، افرا تو یہ کل چودہ سابق کرام مردوان مارکہ بدر میں شہید ہوئے اور جب یہ شہید ہوئے تو یا تو مسلمان جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ دنیا سے چلے گئے یہ لوگ ہمیں چھوڑ گئے یا یہ لوگ اب مردہ ہیں یا پھر یہ کہ کفار جو ہے وہ بطور استحضہ اس طرح کا کول کہا کرتے تھے اللہ تبارک وطالیہ نے اپنی راہ میں مننے والے ان صحابہ اکرام کی شان میں یہ آیتمار کا نازل فرمائی اور اس میں بیان کر دیا گیا کہ ان لوگوں کو مردہ نہ کہو بلکہ یہ لوگ زندہ ہوتے ہیں لا تشعرون لیکن تمہیں نہیں احساس تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ یہ زندہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ زندہ ہے میرے محترم سن اور چنے کے ناظرین شہید کسے کہتے ہیں شہید کی دو اقسام ہے ایک شہید فقہی اور دوسرا ہے شہید حکمی شہید فقہی کسے کہا جاتا ہے فوقہ اکرام نے بیان کیا کہ شہید وہ مسلمان مکلف وہ مسلمان مقلف ہے کہ جو تیز ہتھیار سے ظلمن مارا گیا ہو اور اس کے قتل کی وجہ سے مال بھی لازم نہ ہوا ہو قتل کی کچھ اقسام ایسی ہیں جس میں کساس لازم ہوتا ہے دیت کی گنجائش نہیں ہوتی کچھ اقسام وہ ہیں کہ جس کے اندر کساس نہیں ہوتا بلکہ دیت لازم ہوتی ہے شہید فقہی وہ ہے کہ ایسا شخص جو ظلمن مارا جائے تیز دھار آلے سے مارا جائے اور دیت والی صورت نہ ہو بلکہ کساس والی صورت ہو یا مارکائے جنگ کے اندر مردہ یا زخمی پایا جائے اگر زخمی پایا جاتا ہے تو فقہ اکرام نے بیان کیا کہ اس نے حالت زخمی ہونے کی حالت میں کچھ آسائش نہ پائی ہو اگر تو میدان جنگ میں ہی ہے تو تو وہ کتنی دیر زندہ رہتا ہے ایک گانا بات ہے کافی اس میں گنجائش ہے لیکن اگر زخمی پایا گیا اور لوگ اس کو لے گئے تو پھر اس کے اندر تفصیل ہے میں اسی سلسلے میں اللہ نے چاہا تو اس بات کو بھی بیان کروں گا تو شہید جو ہے آ, یہ تو ایک شہید فقیر کی جنرلی تعریف تھی کہ جو آ, تیز دار آلے سے مارا جائے ظلمن مارا جائے دیت لازم نہ ہوتی ہو آ, اور اس آیت, اور اس شہید کی جو تعریف ہے یہ تعریف عام ہے یعنی وہ شہید کہ جو آ, اللہ کی راہ میں مارا جائے یا اس کے علاوہ مارا جائے اسے شہید فکری ہی کہتے ہیں یعنی شہید ہونے کا جو کی جو تعریف ہے شہید فقہی کی اس کا تعلق جنگ سے یا جہاد سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق قتل کی نویت سے ہے قتل کی نویت اور پس منظر سے ہے ایک شہید وہ ہوتا ہے جو حکمی شہید ہوتا ہے فقہی شہید نہیں ہوتا یہ جو تعریف میں نے بیان کی یہ فکری شہید کی تھی جو حکمی شہید ہوتا ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ تیز دار آلے سے مارا جائے یا اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طریقے پر مارا جائے کہ جس میں قاتل پر صرف کساس ہی آتی ہو شہید حکمی جو ہے اس پر کچھ آکام ایسے ہیں کہ جو وارد نہیں ہوتے جو کہ شہید فقی پر ہو رہے ہوتے ہیں شہید حکمی کے بہت ساری صورتیں حادثہ طیبہ میں بیان کی گئی ایک حدیث پاک میں سات سوتے بیان کی گئی جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جو تعون سے مرا وہ شہید ہے یعنی اب شہید حکمی کے تفصیل میں عرض کر رہا ہوں جو ڈوب کر مرا وہ شہید ہے ذات الجم میں جو مرا وہ شہید ہے سینے کی ایک بیماری ہے جس کو ذات الجم کہا گیا ہے جو پیٹ کی بیماری میں مرا وہ شہید ہے جو جل کر مرا وہ شہید ہے جس کے اوپر دیوار وغیرہ مطلب کہ آ پڑے اور وہ دب جائے وہ شہید ہے عورت کے بچہ پیدا ہونے یا کوارے پن میں مر جائے وہ شہید ہے ایک اور روایت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جو مسافر اپنے سفر میں مر جائے وہ بھی شہید ہے سد و شریعہ بد طریقہ مفتی امجد علی اعظم رحمتہ اللہ تعالی نے یہ آٹھ اقسام یعنی آٹھ افراد وہ بیان کیے کہ جو دو احادیث مبارکہ سے حاصل ہوئے ایک حدیث پاک میں سات طرح کے افراد بیان کیے گئے ایک اور روایت کے اندر مسافر کا تذکرہ ہوا اس کے بعد سزو شریعہ علیہ رحماء امام جلادین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالی کے تعلق سے مزید ایک درجن سے زائد ان افراد کو بیان کر رہے ہیں جن کے بارے میں احادیث طیبہ میں یہ بیان ہوا کہ یہ بھی شہید ہی ہیں یعنی شہید حکمی ہی ہیں فرمایا؟ نمبر نو سل کی بیماری میں جو مرے پھیپڑوں کی ایک بیماری کہلاتی ہے جس طرح کے ٹی بی ایک بیماری ہوتی ہے یہ بھی اسی میں آئے گی اس میں پھیپڑوں سے جو ہے منہ کے ذریعے خون آتا ہے نمبر دس سوارے سے گر کر مرا یا مرغی سے مرا نمبر گیارہ بخار میں مرا بارہواں شخص جو مال نمبر تیرہ جان نمبر چودہ اہل نمبر پندرہ کسی حق کے بچانے میں قتل کیا گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے افراد جو ہیں وہ ان کے موبائل چھینے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی حفاظت مال کے تعلق سے یا گھر میں ڈکیت آ جاتے ہیں حفاظت مال کے تعلق سے مزاحمت کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں وہ بھی شہید ہی ہیں لیکن عظیمت اور رخصت دو چیزیں ہیں ایسے معاملے کے اندر جان جو ہے وہ اس کو اہمیت دینی چاہیے مال تو آنی چیز ہے مال کے بجائے جان کو ترجیح دینی چاہیے لیکن اگر کوئی شخص پھر بھی مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہی کے حکم میں ہے نمبر سولہ جو عشق میں مرا بشرط یہ کہ پاک دامن ہو اور چھپایا ہوا ہو کچھ روایتوں میں یہ مضامین بیان ہوئے کہ کسی کی اتفاقی نگاہ پڑی اور اس نے وہ نگاہ دوبارہ نہیں اٹھائی لیکن وہ نقشہ محفوظ رہ گیا اور دل کے اندر جو ہے وہ تار چھڑ گیا اور یہ کیفیت برقرار رہی اس شخص نے اپنے آپ پر ضبط کیا قدم آگے نہیں بڑھایا پاک دامن رہا گناہ کا شکار نہیں ہوا ایسا شخص جو ہے وہ بد نگاہی کا مرتکب نہیں ہوتا رہا نہ اس نے کوئی واسطہ تعلق رکھا اور اسی چیز کو لے کر دنیا سے رخصت ہو گیا تو یہ, یہ بھی شہید حکمی ہے نمبر سترہ کسی درندے نے پھاڑ کھایا نمبر اٹھارہ بادشاہ نے ظلمن قید کر دیا اسی وجہ سے ہلاک ہوا نمبر انیس مارا اور مر گیا لوگوں نے مارا یا بادشاہ نے مارا اور یہ مر گیا نمبر بیس کسی موزی جانور کے کاٹنے سے مرا نمبر اکیس علم دین کے طلب میں مرا نمبر بائیس وہ موزن کے طلبِ ثواب کے لیے اذان کہتا ہو جب یہ دنیا سے مرے گا تو یہ بھی شہید حکمی کہلائے گا نمبر تیئیس راست گو تاجر یعنی سچ بولنے والا تاجر دنیا سے جائے گا تو شہید حکمی کہلائے گا نمبر چوبیس جسے سمندر کے سفر میں متلی اور قے آئی اور اس مرض کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا نمبر پچیس جو اپنے بال بچوں کے لیے صحیح کرے ان میں امر الہی قائم کرے اور انہیں حلال کھلائے یہ بھی دنیا سے جب جائے تو شہید حکمی کہلائے گا نمبر 26، جو ہر روز پچیس بار یہ پڑھے اللہ مبارک لی فی و فی ما بعد الموت نمبر ستائیس جو چاش کی نماز پڑھے اور ہر مہینے میں تین روزے رکھے وطر کو سفر و حضر میں کہیں بھی ترک نہ کرے نمبر اٹھائیس جو فساد امت کے وقت سنت پر عمل کرے اس کے لیے سو شہیدوں کا ثواب ہے نمبر انتیس جو مرض میں یہ کہے لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین یعنی جو مرض میں چالیس بار یہ کہے اور اسی مرض میں انتقال کر جائے نمبر تیس کفار سے مقابلے کے لیے سرت پر گھوڑا باندھنے والا نمبر اکتیس جو ہر رات سورہ یاسین پڑھے نمبر بتیس جو بات تہارت سویا اور انتقال کر گیا نمبر تینتیس جو نبی اکرم علیہ صاحب والسلام پر روزانہ سو بار دودھ پاک پڑھے نمبر چونتیس جو سچے دل سے یہ سوال کرے یعنی یہ طلب کرے کہ اللہ کی راہ میں میں قتل کیا جاؤں نمبر پینتیس جو جمعہ کے دن مرے نمبر چھتیس جو صبح کو آز باللہ سمی العلیم من شعیط انوجیم تین بار پڑھ کر سورہ حشر کی آخری تین آیتیں پڑھے اللہ تبارک و تعالی ستر ہزار فرشتے مقرر فرما دے گا اس کے لیے کہ وہ شام تک استغفار کریں اور اگر دن میں مرا تو شہید مرا اور جو شام کو اس طرح کرے شام کو یہ وظیفہ پڑھے یعنی کے بعد تو پھر صبح تک اللہ تبارک و تعالی ستر ہزار ملائکہ اس کی استغفار کے لیے مقرر فرما دے گا اور یہ بندہ اگر مرا تو شہید کے زمرے میں شمار ہوگا میں محترم اور سے بھائیوں اور مدنی چین کے ناظرین بات نکلی تھی شہید کی تو شہید کے تعلق سے دو اقسام بنتی تھیں ایک شہید فقہی دوسرا شہید حکمی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہید فقی کے بھی درجے مختلف درجے ہیں اور افضل درجہ وہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے اللہ کی راہ میں مارا جائے لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ایسی صورت پائی گئی جو شہید فکری ہوتا ہے تو شہید فکری کے احکام کیا ہیں شہید فقی کے احکام یہ ہیں کہ شہید فکری کو نہ تو گسل دیا جائے گا نہ اس کے کپڑے تبدیل کیے جائیں گے بلکہ شہید فقی جو ہے اس کا خون پاک ہوتا ہے اس کا خون بھی اس کے جسم سے جدا نہیں کیا جائے گا عام لوگ لوگوں کا اگر خون نکلے تو وہ ناپاک ہوتا ہے لیکن شہید کا جو خون ہے وہ پاک ہوتا ہے اسے پاک ہی قرار دیا گیا ہے اور شہید کے خون کو اس کے جسم پر باقی رہنے دیا جائے گا اسے غسل نہیں دیا جائے گا اسے کفن نہیں پہنایا جائے گا بلکہ جو شہید فقہی کی تعریف پر پورا اترتا ہے اسے اسی حالت میں دفن کیا جائے گا تو شہید کے تعلق سے تین چیزیں سامنے آئیں یعنی جو شہید فکہی کی تعریف ہے ایک تو یہ کہ تیز دھار آلے سے مارا جائے جو ڈنڈے سے مارا جائے وہ شہید فکہ نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ مال واجب نہ ہو اس کے قتل پر یعنی قاتل پر مال واجب نہ ہو تو قتل کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت وہ ہے کہ قاتل کے اوپر کساس آتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ قاتل پر دیت آتی ہے تو دیت والے سوتے نہ ہوں اسی طریقے سے جو اولیاء ہیں انہوں نے سلح بھی نہ کی ہو یہ بھی ضروری ہے اسی طریقے سے اگر کوئی مارکہ جنگ کے اندر زخمی حالت میں پایا گیا اور اس نے کوئی آسائش نہیں پائی آسائش سے مراد یہ ہے کہ اس طرح زخمی ہونے کے بعد دنیا سے متمدع نہیں ہوا مثلا کھانا وغیرہ نہیں کھایا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آرام کرنے کا اس کو موقع نہیں ملا اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں فقائے کرام نے بیان کی ہیں تو دنیا سے متمتے نہیں ہوا اور وہ اسی زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے چلا گیا تو وہ بھی شہید فقی ہی کہلائے گا شہید حکمی جو ہے ظاہر بات ہے اس کا درجہ جو ہے وہ شہید فقی کے برابر تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہے کہ اس کو شریعت مطالعہ نے اس کو بھی فضیلت دی ہے اور شہادت کے لقب سے اسے ملکب کیا ہے بہت سارے امال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ثواب دیگر اعمال کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ تین مرتبہ کوئی شخص سوریہ اخلاص پڑھتا ہے تو اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اب پورا قرآن پڑھنے کا ثواب کیا ہوگا اس بات کا اندازہ لگائیے کہ تین مرتبہ سوریہ اخلاص پڑھنے کا ثواب قرآن پڑھنے کے برابر ہے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب کیا ہوگا تو اسی طریقے سے ایک ایک شہیدی شہد فقہی افضل ہے اور خاص طور پر وہ شہید جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کی تو جو فضیلت ہے جو بشارت ہے اس کے کیا کہیے لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ احادیث طیبہ میں ان کے بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں اور ان کی بھی اخروی جو زندگی ہے اس کے تعلق سے فضیلتیں بیان کی گئیں اور انہیں شہید حکمی کہا گیا لیکن شہید فقہی اور شہید حکمی جو ہیں ان کے درجات میں فرق ہے آتے ہیں اگلے نقطے کی طرف موت اور زندگی موت اور زندگی جو ہے یہ وہ حقیقتیں ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا زندگی بھی برہ چیز ہے ہم زندہ ہیں اور ایک دن وہ آئے گا کہ ہم زندہ نہیں ہوں گے لیکن مفسرین نے موت اور زندگی کی دو الگ الگ اقسام بیان کی ہیں آ, امام ماتورید رحمت اللہ تعالی نے اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو بیان کیا فرماتے ہیں ایک حیات وہ ہوتی ہے جسے حیات طبعی کہا جاتا ہے جس طرح عام طور سے لوگ زندہ ہوتے ہیں زندہ ہونا کس چیز کو کہا جاتا ہے اس کی ڈیفینیشن کرنے کی عادت نہیں ہے دوسری حیات یا دوسری زندگی وہ ہے جسے ارضیہ کہا جاتا ہے یعنی حیات ارضیہ حیات ارضیہ کیا ہے قرآن مجیز فقانی حمید کی ایک آیتم مبارکہ سے استطلال کرتے ہوئے امام ماتریدی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مبارکہ میں میرشاد فرمایا او من وجعلنا وجعلنا له الناس کیا ایسا نہیں تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ مردہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نور پیدا فرما دیا اور اس نور کے ذریعے وہ چلتا ہے یعنی ایک زندگی وہ ہوتی ہے کہ جو روحانی زندگی ہوتی ہے قلب جب منور ہو جاتا ہے تو پھر ایک نئی زندگی ہوتی ہے اور رقان مجید سکان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اسی زندگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اسی زندگی کو بیان کیا گیا ہے تو جس طرح جو زندگی ہے یہ بھی دو درجوں کی ہے ایک وہ زندگی ہے جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور دوسری وہ زندگی ہے جس میں اجالا ہی اجالا ہو نور ہی نور ہو روشنی ہی روشنی ہو اسی طریقے سے موت کی بھی دو اقسام ہے ایک موت وہ ہے جو آئی اور انسان کو فنا کر گئی اگرچہ کہ قبر میں سے سوال پوچھے جانے ہیں قبر میں اس کو ایک دوسری زندگی ملنی ہے لیکن وہ ایک گناہ کو جو ہے وہ عذاب کی زندگی ملے گی اور نیک آدمی کو جو ہے وہ ثواب اور جزا کی زندگی ملے گی نعمتوں کی زندگی ملے گی امام ماترد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دنیا سے چلے جانا مر جانا ایک تو ہوتا ہے عام لوگوں کا مر جانا اور ایک موت وہ ہوتی ہے کہ جو موت ایک نئی حیات کا سبب بنتی ہے اقتصاب الحاطی فی الآرہ آخرت میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے یہ ہے موت ارضیہ اور شہید کی جو موت ہے یہ ایسی ہی موت ہوتی ہے کہ ایک آن کے لیے تو موت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اسے آخرت کے اندر ایک نئی زندگی مل جاتی ہے ایسی زندگی جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں کیا ہے نقطۂ طرف چلتے ہیں شہید کی حیات قرآن مجید فقان حمید میں بیان کی گئی شہید کے حیات ہونے اور زندہ ہونے سے کیا مراد ہے میں پڑھ رہا تھا اس آیتمبارکہ کے تحت مختلف تفاصر تو صاحب معلوم تنزیل امام ابو سعود رحمت اللہ تعالی اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک کشمکش تھی اور ایک فکری اعتبار سے میرے دل پر یہ بات واضح نہیں ہو رہی تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید نے شہید کی حیات کا تذکرہ کیا ہے تو شہید کی جو حیات ہے یہ روحانی حیات ہے یا یہ واقع تن جسمانی حیات ہے اب شہید کی جو حیات ہے اس کے بھی اس حوالے سے مختلف اقوال مفتصری نے بیان کیے ایک یہ ہے کہ نہیں بس ایک اعزاز کے طور پر یہ لفظ کہہ دیا گیا ہے اور وہ ایک روحانی طور پر زندہ ہوں گے ایسا نہیں کہ جسمانی طور پر زندہ ہوں فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا باقاعدہ سن اور طارق لکھا ہے نو سو انتالیس سن ہجری کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ نو سو انتالیس سن ہجری کا واقعہ ہے کہ میں ایک رات کو سویا میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں پہنچا ہوا ہوں شہدائے بدر کے مزارات پر اور وہاں ایک قبر کھلتی ہے اور ایک جسم باہر آتا ہے میں اس قبر سے نکلنے والے جسم کو دیکھ رہا ہوں بالکل مکمل جسم ہے اور اس کی ہیبت مجھ پر تاریخ ہو رہی ہے اور جو قبر سے باہر نکلے ہیں ان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ہے گویا کہ وہ مجھے تنبیہ کر رہے ہیں کہ خبردار جو ہمارے متعلق یہ عقیدہ رکھا یا اس بات کا گمان کیا کہ ہم صرف روحانی طور پر زندہ ہیں بلکہ ہم تو جسمانی طور پر زندہ ہیں امام ابو سعود رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد میں اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل پر شر صدر کیا اور اس شر صدر حاصل ہونے کے بعد میں اس میری رائے اس بات پر قائم ہوئی کہ جو شہید کی حیات ہے وہ جسمانی حیات بھی ہوتی ہے مفتی احمد یارخان نعیم رحمۃ اللہ تعالی نے اس حوالے سے جو خلاصہ کلام بیان کیا ہے بہت سارے مفصرین نے اس حوالے سے بہت تفصیل سے بیان کیا جیسا کہ تفصیل روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمتہ اللہ تعالی نے بہت سارے اقوال نقل کیے اور فرمایا کہ جو پہلا کول ہے وہ سب سے زیادہ راجہ ہے مفتی احمد نعم رحمتہ اللہ تعالی اس مسئلے کے تعلق سے نچوڑ بیان کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے تین طرح کے احتمالات ہیں ایک احتمال یہ ہے کہ وہ حقیقتا اس عالم میں یعنی عالم برزخ میں زندہ ہے انہیں رزق دیا جاتا ہے اللہ تبارک وطالیہ کی طرف سے وہ جنت کی سیر بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک وطالیہ سورہ عالِ عمران میں شاط فرماتا ہے ولا سبن الزین قطلوفی سبیر اللہ امغات مردہ نہ گمان کر ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے بلآہ ان دوربی بلکہ یہ تو زندہ ہے اور اللہ کے رزق دیا جاتا ہے اس کے آگے ایک سو ستر نمبر آیت مرشاد فرمایا گیا فریقی حقوب بہم لم یلحق من خلف اللہ خوف ولاحم یحون اور وہ لوگ خوش ہوتے ہیں جو کچھ اللہ تبارک وطالع کے ہاں سے انہیں فضل ملا ہوتا ہے اور وہ خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں دیگر لوگوں کو کہ دیکھو آج اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں کن نعمتوں سے نوازا ہے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہیں کہ شہدا کی روحیں سب پرندوں کے قالب میں جنت کی سیر کرتی ہیں وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں تو ایک احتمال تو یہ ہے کہ جو شہدہ ہیں وہ اس تعلق سے زندہ ہوں دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ زندہ کی طرح ہیں ان کا ثواب جاری رہتا ہے جب تک دین قائم ہے ان کا جو اعمال ہے وہ بند نہیں ہوگا بلکہ وہ نامہ اعمال ثواب کے تعلق سے جاری رہے گا جب تک جہاد جاری ہے انہیں ثواب ملتا رہے گا کیونکہ انہوں نے دین پر جان دی اور شہادت کا طریقہ رائج کیا تیسرا احتمال یہ ہے <coughs> کہ ان کی روحوں کا خاک جسم کے ساتھ کبھی تعلق ہے ان کے جسم نہ سڑتے ہیں نہ گلتے ہیں پہلی دونوں صورتوں میں حیات سے روحانی زندگی مراد ہے اور تیسری صورت میں جسمانی بھی اور یہ تینوں ہی صورتیں درست ہیں ان کی تائید قرآن و حدیث میں ہیں اور وہ ہر لحاظ سے زندہ ہیں البتہ یہ ضرور ہے لا تشعرون تمہیں اس کا شعور نہیں ہے میرے محترمت پیرس میں بھائیوں اور مدن کے ناظرین شہید کی جو زندگی ہے بلا شبہ وہ ایسی زندگی ہے کہ اللہ تبارک وطالیہ کی بارگاہ میں انہیں ایک اونچا مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے ان کے فضائل اللہ تبارک وطالیہ نے قرآن پاک میں بیان کیے نبی اکرم علیہ صلاحت السلام نے عادص طیبہ میں بیان کیے اور کیوں نہ ہو کہ جب انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی تو اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے والوں کے عمل کو رائگا نہیں کرتا ضائع نہیں کرتا اور کیوں نہ ہو کہ دنیا کے اندر بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں اور انہوں نے سب سے بڑی چیز یعنی اپنی جان کی قربانی دی اسی بنا پر ان کا جو فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ رکھا گیا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ اخروی فضائل سے مشرف فرمایا شہید کی جو حیات ہے قوان مجید فقان حمید کا جو یہ جو چیپٹر ہے جو حصہ ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں ایک ایسی بحث کو کھولتا ہے کہ جس کے اندر بہت سارے فکری اور عقیدے کے جو باب ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں کہ قرآن مجید فقان حمید شہید کو مردہ کہنے لفظ مردہ کہنے سے روک رہا ہے لفظ مردہ جاننے سے روک رہا ہے اور قرآن مجید فقان حمید ان کے حق میں وہ الفاظ بتا رہا ہے جو ان کے شایان شان ہیں محترم پیرس میں بھائی اور مد چیڑ کے ناظرین شہید امتی ہونے کے باوجود اتنا شرف رکھیں اتنا کمال رکھیں قرآن مجید فقان حمید ان کی،, ان کی ذات کے تعلق سے اس بات کو منع کر دے انہیں مردہ نہ کہو تو کیسے بد قسمت لوگ ہیں وہ کہ جو انبیاء کے تعلق سے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو یقینی طور پر ان کے شایان شان نہیں ہے اور صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ جی وہ مردہ ہیں وہ مر گئے وہ مٹی میں مل گئے ماض اللہ سما ماض اللہ انبیاء اکرام علیہ مردوان تو شہدا کے سردار ہیں شہدا کے آقا ہیں نبی اکرم علیہ صلاحت السلام کے صدقے میں شہیدوں کو جو ہے یہ فضائل یہ مرتبے یہ کمالات ملے ہیں آپ کے تعلیمات پر چلنے کی وجہ سے انہیں شرف حاصل ہوا تو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شرف اور کمال کا کیا علم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سخان حمید میں انبیاء کے فضل کو پہلے بیان کیا شہداء کے فضل کو بعد میں بیان کیا تو نبی کا جو مرتبہ ہے وہ تو بلند ہوتا ہے وہ تو اعلیٰ ہوتا ہے تو اگر شہید اس حیات سے متصف ہے اس کے جسم گلنے سڑنے سے محفوظ ہیں اور انہیں مردہ کہنے سے منع کر دیا گیا تو جو نبی کی حیات ہے اس کا کیا علم ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کا با ادب رکھے کا کے تعلق سے ہمیں با رکھے اکابرین کے تعلق سے با رکھے شریعت مطالعہ کے تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی موت سے مشرف کرے کہ جو ہماری آخرت میں ہمارے فائدے کا ہماری راحت کا ہماری اخروی زندگی کی کامیابی کا باعث بنے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم